ََََََََََََََََیم اللہ صحمدلام علیکرحمۃ اللہ وبرکاتہ شفیم الشغرام سامعین خارن اکرمۃ السلام القطحِ ہمارا سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر 651 سو اکیاون پبلک دو سو ہے چھ سو اکیاون دعوت شریف کی شروع سے ابھی تک کی دروس کی تعداد ہے اور دو سو ترپن اوراد فتح کی دروس کی تعداد ہے اوراد فتح میں ہم اس میں اعظم نمبر تیرہ اصمل حسن کے باعث میں یا غفاروق یا غفارو قرآن مجید میں ہاں ایسے مقدس کہاں کہاں آیا کون سے آیات میں آیا ہے ان میں سے چند آیات کل پانچ آیات میں آیا تھا تو انہیں پانچ آیات کا جو ہے یہاں پر ذکر کیا چار آیت کے توضیع ہو گیا تھا آج پانچویں آیت تو اس در سے درد نمبر چھ سو اکاون اولی دو سو ترانوے میں قرآن پاک اس اسم اعظم کے حوالے سے پانچویں آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعظم اللہ شیت حجم جی بسم اللہ فق الطاغربم حکام غفارہ سرع نوح عید نمبر دس ہے عرما آتے نو حرماتے ہیں نوک زبانیں فخل میں نے کہا اپنے رب سے مغفرت طلب کرو فخل میں نے کہا اشتا فرو اپنے رب سے بخش طلب کرو اپنے سابقہ گناہوں کی یہ شرک اور کفر اور ششق فجور کا تم لوگ شکار ہیں اس سے اللہ کے حضور میں مغفرت طلب کرو اور توبہ کرو سیدھے راستے پہ آ جاؤ اگر تم توبہ کریں گے شفار کریں گے تو ان ن غفارا بے شک وہ بخشنے والا ہے بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے بہت زیادہ بخشنے والا ہے ہاں جی تمہارا ہر گناہ کو بخشنے والا ہے اس مقدس عالمی حضرت نو علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ رب العلمین کی جانب دعوت دیتے ہوئے فرمایا اے میرے قوم اپنے رب کے حضور اپنے کفر و شرک اور ہر طرح کے گناہوں سے مغفرت طلب کرو کیونکہ بلا شخ و شبہ وہ ذات اقدس بڑا بسنے والا ہے تو اس مقدہ سائد میں جو ہے چونکہ انبیاء الہی اللہ تعالیٰ کی ذات صفات اسمال ہوشنا ہر چیز کا علم رکھتے ہیں تو اس علم کی روشنی میں آپ نے فرمایا امن حکا ان غفارہ اگر تم اللہ کے درگاہ میں جھکو گے اور اللہ کی درخواست میں اپنی گناہوں کی بخش سچائی سے طلب کرو گے آج جانا طلب کرو گے تو ضرور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا تو اس جو مبارک آیت میں بھی ان کان نا غفارہ اس میں اسم اعظم اللہ تعالیٰ کے اِسمِ اعظم ہیں غفارن کا لوظ جو ہے اس میں آگے سے آج میں اس آدمے بھی تو یہ جو پانچ آیات تاب لوگ کھکانوں تک پہنچایا تو ان تمام آیات سے واضح ہوئی کہ اللہ جل جلالہ کہ اسماع الحسنہ میں سے ایک الغفار ہے ان پانچ شایدوں سے ہم پہنچے کہ اللہ جل جلالہ کے اسماع الحسنہ میں سے ایک الغفار ہے بلا شیخ شبہ شیخ و شبہ وہ پاک ذات اپنے بندوں پر بڑا مہربان بڑا مہربان ہے ان کے گناہوں کو چھپانے والا اللہ جو ہے بلا شک شبہ وہ باغذات اپنے بندوں پر بڑا مہربان ان کے گناہوں کو چھپانے والا اور بڑا بخشنے والا ہے انہو کان نہ غفارہ کیونکہ غفار کے کی سارے معنی ہے بڑا مہربان گناہوں کو چھپانے والا بڑا بخشنے والا ہے بلا شک شبہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناسماں پر پورا پورا ایمان رکھنا چاہیے پختہ ایمان رکھنا چاہیے اور اللہ کی جو ہے عصم اس میں اعظم کے الغفار پہ ایمان رکھیں تاکہ انسان بہت زیادہ جو ہے نا امید نہ ہو جائیں انسان خطا کار گناہ گار کا کہ بھائی اب تو اللہ مجھے نئی بادشاہ بول کر پھر وہ بے لگام ہو جائیں اور گناہوں میں غرق ہو جائیں تو یہ بہت خطرناک ہے ہاں انسان کے لفر ہدایت ہونا مشکل ہو جاتی ہے اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ان مقدس اسمال ہوشنا میں کہیں الغفار ہے کہیں القہار ہے اللہ کی قہاریت پہ ایمان رکھتے ہوئے اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے اس کی غفاریت الحم الرحمین پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے درگاہ میں جھگنا چاہیے اس کی مغفرت کا امیدوار ہونا چاہیے اس کے رحم و رم کا امیدوار ہونا چاہیے اور اسی سے بخش طلب کرنا چاہیے توحید کی برکت سے سارے گناہوں کی معافی یعنی توحید جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ واحد ہے وہ واحد ہے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی اہدیت اور واحدیت پر ایمان لگنے کی برکت سے توحید کی برکت سے سارے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے حضرت اند رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا یعنی اسی عنوان کے تھرو توحید کی برکت سے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے معافی اسی عنوان کے ذل میں انت فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا یہ حقت علیہ ارشاد فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے اگر تو مجھ سے دنیا بھر کے گناہ ساتھ لے کر ملے میں اگر تو مجھ سے دنیا بھر کے گناہ ساتھ لے کر ملے مگر تو نے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ڈھلایا ہو یعنی گناہ تو سارا گناہ لے کے آ لے کس چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا ہو کہ تو پر ایمان ہو تو میں دنیا بھر کی بخشش کے ساتھ تجھ سے ملوں گا تو میں دنیا بھر کی بخشش کے ساتھ تو ملوں گا یعنی میں تمہارے باقی گناہوں کو بخش دوں گا اگر شرک تمہارے اعمال کے اندر نہیں ہے شرک تمہارے عقائد کے اندر نہیں ہے اس لیے شرک کا مسئلہ انتہائی باریک ہے ہاں جی اس پر انسان ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے ہر وہ بات جس سے شرک کا شائبہ بھی ہو ہر وہ عقدہ جس میں شرک کا شائبہ بھی ہو دور کا بھی اسے انسان کو بچ کے رہنا چاہیے ہاں اللہ تعالیٰ کی توحید پر پورا پورا ایمان ہونا چاہیے یہ عادیش جو ہیں خصوصیات اضمال الحسنہ کتاب کی اجمال حسنا کی شرح اردو میں اس کے سبھا نمبر ایک سو ستانوے پہ یہ آدیش نقل ہوا ہے آگے حدیث کی کتابوں سے نقل کیا انہوں نے تو ان آیات کے دل میں ایک مختصر توضیح جی یہ ہے اچھا حقیقت بھی یہی ہے کہ جب انسان شرک سے ہر طرح پاپ کو صاف ہوگا اور اس کا آئنس بندے کا یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مالک نہیں اس کی حکومت سے بات کر جانے کی جگہ کہیں نہیں اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو کوئی پناہ دینے والا نہیں اس کے سامنے سب بے بس و بے اختیار ہیں اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور کسی سفارش اس کی اجازت کے بغیر کوئی نہ کر سکے گا سلامِ اللہ کی اجازت ہے تو ہو سکے اجازت کے بغیر کوئی شفات کوئی سوارش نہ نہ کر سکے گا تو ان عقائد کے بعد اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس سے جس قدر گناہ سرزد ہوں گے بے تقاضۂ بشریت ہوں گے اس توحید کے ایمان کے بعد ہاں یعنی اگر انسان کے جو بھی خطا کزور سرزد ہوگا تو تقاضۂ بشرت ہوں گے یا بول چو کر پھر ان گناہوں کے بوجھ میں وہ دبا جا رہا ہوگا بندہ جو ہے اور سخت بیدار ہوگا بندہ کیونکہ اللہ پر ایمان رہتے ہیں نا تو اس وجہ سے جو ان گناہوں کے بوجھ میں وہ دبا جا رہا ہوگا اور سخت بیدار ہوگا بندہ گناہوں ندامت کے مارے سر نہ اٹھا سکے گا وہ اللہ کے حضور میں بہت شرمندہ ہوگا نادیم ہوگا کیونکہ وہ اللہ کے ہیں توحید پر ایمان رکھتے ہیں اس کی مالکیت پر ایمان رکھتے ہیں اس کے پکڑ پر اس کا ایمان رکھتے ہیں اس وجہ سے تو بلا شبہ ایسے شہد پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے جو گناہوں سے اللہ کے حضور میں نازم ہے شرمندہ ہے جی توحید پر ایمان کی وجہ سے اپنے گناہ سے شرمندہ ور اللہ کی حضور میں بخش طلب کرا تو جیسے جیسے گناہ بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے اس کی ندامت کی کیفیت بڑھتی جائے گی اللہ فریمان رکھتے ہیں اس وجہ سے اور جون جون یہ کیفیت بڑھے گی اللہ کی رحمت بڑھتی جائے گی خصوصیت یہ مطالبۂ خصوصیت اصمول حسن صفحہ نمبر ایک سو پہ لکھا ہے اسی توحید توحید کی برکت کے حوالے سے انہوں نے توحید پر اگر سچا اس توحید پر ایمان ہے تو انسان گناہوں سے نادم ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اللہ کی مالکیت اللہ کی توحید اللہ کے علم محید اللہ کے جو ہے اس کے حکمت سے کوئی باغ نہیں سکتا اس کے بغیر چین کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا اللہ کے شفات کے بارے میں اس طرح علم ہونے کے بعد پھر انسان سے خطاط جتنا سجاد ہوتا جائے گا اتنا اس میں اندر شرمندگی زیادہ بڑھتا جائے گا اور وہ ضرور توبہ طائب کرے گا تو یہی توبہ طائب جو ہے اس کی بخشش کا ذریعہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس توحید کی برکت سے اور اس کے اس شدید ندامت اور استغفار کی برکت سے اللہ اس کو بھاجے گا قرآن مجید میں انسان کے لیے تین الفاظ استعمال ہوئے انسان کے لئے انسان ظالم ہے ظلم ہے ظلم ہے یہ تینوں ظلم سے تین مختلف الفاظ ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کے تین نام ہیں اس کے مقابل بندہ ظالم ہے تو اللہ غافر ہے باشنے والا اللہ ظلم ہے زیادہ باغ گناہ کرنے ظلم کرنے والا تو اللہ غفور ہے اسی کے بال پھر ہم مجھے بہت باشنے والا ہے بندہ ظلام ہے تو اللہ غفار ہے تو بندے کے ہر خصوصیات کے ساتھ بناہوں کی اللہ تعالیٰ ادر رحمت کے جو ہے دروازے کھول رہے ہیں بخش کے دروازے کھول رہے ہیں بندہ تین خصوصیات ظالم ظلم ظلم اللہ کے تین مقدس نام صفات غافر غفور غفار ہیں بلا شخص باعث اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا ظلم کسی طرح کا بھی ہو اس کے بالمقابل الغفار کی مغفرت اللہ تعالیٰ کی غفار کی وفرت موجود ہے فقط مانگنے کی بات ہے ہاں جی انسان جو ہے اگر ظالم ہے تو اس کا رب غافر ہے باشنے والا ہے اور انسان ظلوم ہو جائے تو اس کا رب غفور ہے بڑا باشنے والا ہے اگر گناہوں میں انسان ہاں جی اتنا بڑھ جائے کہ ظلم بن جائے تو اس کا رب غفار ہے یہ مطالب بھی جو ہے خصوصیات رسم الحسنہ میں بھی لکھا ہے اور لوام البینات جو امام غزالی کی کتاب کیمان خور الدین رازی کی کتاب ہے اس کے صبر نمبر دو سو دو پر بھی ہے خوشیات اصما کے حادث نمبر ایک سو پر تو اللہ تعالیٰ کے رحمت جو ہے بلا بہانہ تلاش کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے رحمت جو ہے بہانہ تلاش کرتی ہے بندہ بس جھکے اور اللہ اس کو وقت دے بہانہ تلاش کرتی ہے اللہ رب العزت نے جس طرح دنیا میں بندوں کے ساتھ بخش کا وعدہ فرمایا ہے اسی طرح آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے شک نہیں اور زیادہ اللہ کی بخشش کے قیامت میں ظہور ہوگا اور قیامت روز قیمت اللہ رب العزت اپنی معلومات پر اپنی صفات غفران کا اظہار فرمائیں گے کیونکہ وہ نہیں بھاشیں گے تو سب جانب میں جائیں گے نا اس کی معرت کی امید ہے وہ بھاشیں گے تو جنت میں جائیں گے اور بہانے کے ساتھ بخشش فرمائیں گے قمت کے دن اللہ رب العزت کی رحمتوں کا اتنا ظہور ہوگا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ شیطان کو بھی یہ امید لگ جائے گا کہ شاید آج میرے غلطیوں کو بھی معاف کر دیا جائے جب کہ اس کو نہیں بخشیں گے لیکن اس کو اللہ کی جس بخش صلاح اللہ بخشتے ہوئے دیکھتا ہے نا اس دن تو اس کو ایک واجوی یہ امید ہو جائے گا جب اللہ جو ہیں رب العزت کے رحمت کا اتنا ظہور ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے گناہ بندوں کی یقیناً باشد فرما دیں گے ایمان رکھتے ہیں اللہ کی وحدانیت پہ اس لباسعادش نے کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ معرفت کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ اللہ کی توحید کے اغرار کے لیے پڑھتے ہیں دل میں ایمان کے ساتھ تو یہ بندہ جتنا ہی گناہ ہوگا وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے ہاں اس کے عمل کا کچھ سزا ہو بھی جائیں جاننے میں لیکن بلاخرے اس کو نجات ملے گا اس کے ان کے عادی بھی اسی توحید کی وقت سے تو سبحان اللہ الغفار جل جلالہ ال کے رحمت کی کیا شان ہے کہ بندھانے اللہ تعالیٰ کے رحمت کے کیا شان ہے کہ بندوں کے بہانہ بہانہ مفرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بہانہ بہانہ سے مفرت اللہ بخشش کے بعد ہے بہانہ ڈھونڈتے ہیں جب ایک بہانہ ملا اس باسی بنیاد پر اس کو بہان دیتے ہیں جی ہاں جس طرح ایک مشہور واقعہ کہ ایک عورت نے ہم بہت ہی بدکار عورت تھی اپنے زمانے کا جو ہے سب سے زیادہ گناہ عورت تھی اس عورت نے جو ہے ہاں جی ایک صبر کا देखा دیکھا ایک کنویں کے گرد گرد ایک کتا گھوم है ہے ایک جو ہے ایک کتا گھوم رہا ہے اور کنویں میں پانی پانی گہرا ہے وہ بار بار گر رہا, رہا ہے زبان بالکل نکالا ہے کنویں میں جو ہے سر نیچے گا نہیں پانی نہیں مل رہا زبان نکالتے ہوئے گھوم رہا ہے گھوم رہا, رہا ہے پھر وہ صورت نے دیکھی اس نے اپنے چادر جو ہے اس کے اپنے جوتے سے باندھ کر اس میں ڈالا اپنے جوتے میں پانی نکال کر اس کوئی کو اور اللہ سے دعا کہ اللہ ایک کتیہ جو ہے خود کو کتے سے تعبیر کیا ایک کتیہ جو ہے کتے کو پانی پلا رہا ہوں میں اللہ میری زندگی میں کوئی نیکی نہیں بس تو اسی نیکی کو بس دے اسی کو قبول کرے اللہ تعالی نے اس کے یہ نیکی اس کے ایک کتے پر شفقت کی اس نیکی کو قبول کر کے زمانے کے بدکار عورت کو اسی دن رات کو موت آیا اور اس زمانے کے نبی کا حکم اور اس عورت کے نماز جنازہ پڑھیں تو نبی نے کہا یا اللہ یہ تو بدنامِ زمانہ ہے اور مجھے پتہ ہے میرے بندے میرے نبی اللہ مجھے پتا ہے لیکن آج اس نے ایک ایسا کام کیا جس کو میرے درگاہ میں سیک درخواست کی بشش کی کہ میں نے اسی گناہوں کو ہم بخش دیا اپنے رحمت سے آپ دیکھو نا کتے آئے. ایک کتے کو پانی پلانے پہ ہاں جی اور وہ اس نے اللہ کی درگاہ میں مغفرت کی دعا کیا اسی مقام پر آج جی سے اللہ نے اسی گناہوں کو بخش دیا ہاں لائے سے ہی بہانہ ڈھونڈتا ہے لہذا جو ہے سبحان اللہ الغفار جو جل اللہ جلال رحمت کی کیا شان ہے کہ بندوں کی بہانہ بہانہ سے مفرت فرماتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالی کی شان غفاریت کی قدر کرنی چاہیے ایسے اللہ کے ہم بندے ہیں جو بہت بسنے والا بڑا باشنے والا ہے بٹھنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتے ہم کسی کو بدنام کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتے ہیں اللہ ہمیں بچنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتے ہم کسی کو تکلیف دینے کے لبا نہ ڈھونڈتے ہیں اللہ ہمیں ہمرت کے لبا نہ ڈھونڈتے کتنا فرق ہے ہم اور اللہ میں اللّہ اقبال اللہ, ولا اللہ, اللہ اور کوئی نیک عمل خواہ چھوٹے ہو یا بڑا جی چھوڑنا نہیں چاہیے لہٰذا ہمیں جو ہے کوئی نیک عمل نا کوئی بھی نیک عمل خواہ چھوٹے ہو یا بڑا اس کا ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے کی پتہ نہیں کون سے عمل پر اللہ تعالیٰ رب العزت کی جانب سے مافلت کا فیصلہ ہو جائے گا ہمیں کچھ پتہ نہیں اللہ بہتر جانتے اس بندے کو اس کی کون سی ہاں جی نیکی کو اللہ قبول کریں اور اس قبول قبول شدہ نیکی کے برکت سے اس کے گناہوں کو بھاس دیں اور اس کو جنت میں پہنچا دیں لہٰذا نیکی ہاں جی خواہ چھوٹا نیکی ہو خواہ بڑا نیکی ہو اللہ کے رضا کے لیے پوری خلوص سے نیا میں یہ سوچتا ہوں انسان چھوٹی نیکیوں وہ بہت زیادہ کرے کیوں کہ چھوٹی نیکیوں میں عجب نہیں آتا ہے نہیں آتا ہے, غرور نہیں آتا ہے. بڑی نیکیوں میں جو ہے عجب تکبر غرور آنے کا خدشہ ہوتا ہے اور پھر عمل باطل ہونے کا خطرہ ہے چھوٹی نیکیوں میں جو ہے چھوٹی نیکیوں کا کی بدغذہ خراب ہو جائے گا اور جس میں کوئی تغبر نہیں ہے, کوئی غرو نہیں آجزی ہے تو اللہ ضرور جو ہے اس کو قبول کرے گا اور آپ کی کا سامان پیدا کرے گا دعا اللہ ہم سب کو اللہ کی عشان غفاریت پہ ایمان رکھ کر اللہ سے ہمیشہ اپنے گناہوں کی برشش طلب کرتے رہیں اللہ کے حضور عادیزی سے پیش آتے رہیں اور توحید کا اپنا جتنا ہو سکے مضبوط کریں اللہ کی صحیح معرفت حاصل کریں تاکہ اللہ اس کی توحید کی بقت سے ہمارے گناہوں کو بخش دے آمین